لا جو وقف وسفلا تو وسلا مالا سی دل رسل وسلا تو وسلا مالا سی دل رسل محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه أول الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا لال مریم لال کانو لَبِئْسَ مَا كَانُوا کرو منت پان سل کریم سدا رسول الله سہاد کیا خاتمن بجین والا سہاد کیا گری مکین کلو بل مکنی گروتماجش کی دعا ہے بار گاہدر متلک جلالہ جلا اندر دا ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دینا، نجات اور, آمین حق بولنے، حق دوتے چلنے اور حق بولنے ہک چلنے اور ہکتے مرنے کی تو فرما کی گل ہے پترے کی آواز بول پورا کرا برا ہی لگنا چوک کر <تصفح> <آمین تصفح> علی بستیارمار خان, خان دا جلسا سارے نوجوان ساتھی دوستان منقل فرمایا اللہ و, تبارک و تعالی سنگیاں نو آفیت دوستو دے موضوعات اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال حکمت حکومت تقاضے کے مطابق ہوں جس طرح کی بیماری ہو جڑی بیماری ہوگی انہیں علاج دا چاہیے دار پیڑ پیڑ دا علاج نہیں کری رہا میں جسمانی بھی طبی نہیں پڑھیا اللہ تعالی فضل و کرم کے روحانی طبیبوں کی خدمت کی میں جناب نو جو موجود سناونا اس کا انمان تو ہے برائیوں سے نہ روکنے کی نہسش اور عذاب اپنے اس موضوع تو پہلے میں تھانوں دو چار تمبی ہاتھ کرنا چاہتا ہوں ایک نمبر شریف ہر بندے تجبہ بابا بغیر کے نبایا کرو علم بندے اور میری علم تو مراد خالی عربی دانی نہیں علم دا مطلب ہے حقیقت جانا جنوں حقیقت حال کا دین نو صحیح جانتا ہوا یہ مسئلہ مطلب دشمن ہوتا ہے تے تے توہین دے کم نے اور حرام کم نے پلو ما اہل فتح القدیر اور شامی عمارت ہارو کھیل جنہوں کر شیتان سے کھیل افلت والے مسلمان ترام ہوں جد کا پتا ہے نماز تو سب آرام کا قلیت یہو دے نال سید البیادی نبوت اور کسی صفت نو تشکیل دینا چاہیے نہیں اللہ, اللہ تعالی پرواتا ہے اللہ تعالی اللہ آآ آآ سب تو ان کا مطلب یہ کہ رب العالمین اور اس پاٹ محبوب سنسکار کا کوئی مسلا کوئی مثال پیش کرنی ہو چیزوں دی مثال نہیں دینی سوچی دہی بولنے آمان جان چ بن جاتی ہے نہیں بولتے تو ایمانت بن جاتی ہے پھر آخر بولنا ہی پہ آن ایمان بچائی جان چنی دوسری گل کہ مسجد والے جڑے نے محتاج کمیٹر لیکن میں ضرور کر पौड़ी खिंचा पौड़ी खिंचे तो कल जा रसारे बुश दिता तीन दार आप मुसलमान का धारा जंगा नहीं होंगे दुश्मन दुश्मन सोने भी मरा اپنا جا میں قسم خدا کر کے آنا پانی نہ گٹھ بھی نہ پلاو باہر نشا ہاں دشمن تلی ہور نقصان مزہ ہی نہیں تیسری گل ہے کہ سجڑوں فرقے خلاف بولنا یہ علحدہ شہر ہے یہ بڑا اور میں کہ بھابی تقریر کرے جن دربار بولنا سوکھا ہے اگلے آج سننا سوکھا ہے کیونکہ اندر اپنے بس بس جو بچے ہیں انہوں نے پتہ ہے یہ جو کچھ پی ہے سارے خلاف نہیں پیا جا رہا سڈیا وہ پرلی برادری لگا روپار سنجھا پیسے بھی دے نے بھی مارنا مولوی کام چیز جی بھابی یہ جا بازار چلے گلتے ہیں دفتر چلتے ہیں وہ بغیر نے ہوں پتا کی ہونا جنوبی اگو بیٹھے روپیے دے سان بنائی بنا چل چل چل چھٹی کر سچی بولے ہوں پہلو بولیا فرکے خلاف پھر بولیا جرم آم خلاف کیوں چھٹی کیوں کی کے کر بریل بیٹے نارا بھی مارنا نا نا آخر کھچ کے رکھ کیوں یہ پتا بھی لڑائیاں کھیر کے ہو ہو کے کئی بار سیر چاہتے بابے فرید لفافے جڑے تھلے تک سنو تھوڑا پیار اچھا اچھا جی ابوی بولو یہ چاہے سود کشوت کھے اپنی رنگ کمائی ہوں کی بننا سچی بولیا سجڑوں مالو ہوا فرکے دلاف فرکی دے خلاف بولنا سوکھا ہے برائی بولنا و تسلیم دا مبارک جرم جرم اور برائی اور لیکن اج کل اس ممبر دال بڑی خیانت ورتی جی ہے پی ایمان بڑا دکھا کوئی سرکیا کے خلاف گی ہوگی گیو لگے گا بھابی لگے گریلوی خلاف بریلوی لگے گھابی کے خلاف نہ کف نجا ہے نہ ہے پیسے لینا کہ پیسے لے رہے ہیں تکری آ پیسے ختم بہت جی موت خوش رہ پیسے سٹنے لوگ تو لائی لگتا پیسے مکے وہ فٹیاں مدد پڑھائی ایمان اللہ کم فضل و کرم خالی کتابی علم تھوڑا جا جا حاصل نہیں میں کسی صاحب کتاب پڑھو جب تک کوئی صاحب کتاب درویش نہ لگتے اند خلیفہ مسلاپ نہ کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ تجھے نہیں فراق کتاب خاں ہے لیکن گل صاحب کتاب لبھنا تو انگی مٹنا بڑا اور کھا کا بندہ کھچا ہی مارتا رہتا بولتا جے کوئی شاہ دل مل جاوے فقیر مرد مل جاوے وہ نگاہ کرم فرما چھوڑے قسمت بندے کی شاد دے پے بولنا ایک مت مطابق, مطابق ہے جو, جو اگے چاہیے ہوتا ہے وہی سنایا میرا موضوع اس وقت میں اتلے علاقے پنجاب پورے پر راول پنڈی ادھر اتلے علاقے چاہ آیا ہاں اتنے تہلی بار سنا تو ایک موضوع ساری زندگی سنیا نہیں ہو اللہ تعالی دفلو کرم نہ برائیوں سے نہ روکنے کی نحوست اور آزاب آخر دن عذاب دے بارے دسا کی, کی جب اے فرد خدا بالکل کی عذاب رب, رب, رب تالا طرف آبارکہ اور اللہ تالا دے سچے قرآن سننا کوڑ بالکل نہیں مارنا باقی ایک نہیں ان شاء اللہ ہاں کوڑ والا چکر نہیں ہوگا سچ جو کچھ ہونا دل جائے گا کسے کہانیاں کوڑ تدرت ویس کرنی دتی توڑا والی گل میرے کوئی نہیں نہ ہی میں اے آکھنا ہے سرکار کی جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں بالکل اندر پور نہیں مارا اگلے دن ایک ناپ میلی وہی ہو پہ پڑے پورے آ مہنگ آئی ساری سرکار دلائے آتے ہیں تو جتیاں کہڑا کنجر لے جسو بھائی سجے ہر جلسے تو بعد دا دا بندے جتیا روتے ہیں کہ سارے سرکار نے سدیا بہل کوئی سرکار جن کو دے نے سجنا وہ واپس جان یوگا نہیں را سد لینا کوئی چھوٹی گل آلمی اسباب آلام پیار آلام جبر نہیں آلام جب آخر جہے کس جانا اتنے اپنی مرضی ہر کس اختیار دا ہوا نیتی والے پاس جائے برائی والے پاس جائے اپنے پیار والا ہے یہ آل جبر نہیں آلام جب آخرت کا جہاز ہے اوے جنت جنہیں جانا منافج کیا انہوں سچار کر دلوم اے یہ ٹول ماری حقیقت مسئلہ اداب لوکا مقرر بئیمانہ تام نکل آنا جہاں حضیر باداب بخش ہوئے سارا کوڑ مارتے رہے اللہ تعالی کا جو قانون ہے پہلے بناونی دوستو پہلے اس بارے دس دیا کہ نیکی دا روکنا اسریف برائی ہاتھ دل دی اور کتنے دا کوئی خطرہ خوف نہیں جس طرح چودی اپنے نو گھر دا مالک استاد شکردانو پی رکھنے خریدار ہاتھ تو روک سکتا ہے ایسے ہاتھ دوکنا ایسے ایسے مقامات بات برائی پر یہ کام لا کے درتی ہے یہ خریدار برائی روکنا اگر ہاتھ نال روکنے کی طاقت نہیں خطر ہے جیسا ہوتا ہاتھ لتان بھاوا بندے پھر فرد کوئی نہیں ہاں ہاتھ نالا واپس لا وسا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب جب یہ تعداد نہیں روکنے طاقت ہے روکنا اور پھر اگر زبان کو روکن دانوں کوئی مار دے شہادت فرمایا دو بندہ دار ایک میرا چاچا حمزہ دجا وہ بندہ حق کے ہک آ کے قتل کرا دے وہ جی نے بولو اور سجڑوں یہ خطرہ برداشت نہیں ہوتا تو پھر کام باز کام آخری درجہ ہر مومنٹ فرق کیا گیا برائی میں دن چ برا جا رہا جی برائی میں دن چ برا بھی نہ سمجھا جائے تو پھر من منہ فرق ہو جائے کیوں پھر وہ بن جا باہی <tos> شریعت رو اے شریعت دے فرد رو فرد سمجھ کوئی نہ اسے دلانے پی جی لانت اللہ تعالی دی طرف یہ نہوست پہلی آ بندے ادھر برائیاں تو روکنا بند کیا اس دے دل دے نفرت جڑی تھی برائی دے خلاف ختم ہونی شروع ہو گئی ہولیتی ختم کر بیٹھا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دل دل لانت پا جائے نمے جی رب در طرح کے آزاد اتر پے لائن لگ جان گیا تسلفل پتا نہیں رب اس کو کہڑے کہڑے آزاد فسا لو کہ بندہ ہر ادا مستحک بن جائے گا جس کا دل لانتی بن جائے اس دل اللہ تعالی کے حق نبول نہیں کرتا گیرت بے گرتی سمجھتا کوئی نہیں مانے نہیں سمجھتا اللہ تعالی تو ڈرتا کوئی نہیں ماسا خوف نہیں راحدہ وہ دل پھر اللہ تبارکباد تالا کے خدا بچ آ جا جس دل کے اللہ کی لانت پی جائے تو سجوٹی وڈی اور جس برائی برائی رہے اس نفرت رہے وہ دل اللہ دی رحمت اور جا دل رب دی رحمت رہے اللہ تبارک او دے دے خضل کرتا ہے کرتا ہے کہ ضرور ایک نہ ہر ظلمت تو کھانا دل حق باطل کی پشان رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے اندر عذاب تو محفوظ رکھے گا اور اگلے اداب تو بھی انہوں بچا لوے گا تعالی جس بندے دے دل رحمت براہ فرماوے سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ ہوں یہ مسئلہ کہ برائیاں تو روکنے دا کام چھڈیا تے نفرت مک جی برائی برائی دل جران دی نہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ بندر نوست آ جاتی ہے کہ لانت رب دی طرف جان اس مسئلے نو آپ ثابت کرنا ہے اللہ تعالی کے دے قرآن دے نا سبحان بے دے پاک مدنی سرکار کے دے دے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی ذرا جیدیا بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا لا سبحان الله سما قانون اللہ و تبارک و بدال اپنے پرانے مجید کے اندر سابقہ کئی قومان دے کسے بیان فرمائے نہیں کسے بیان کر مطلب سانو سرور لذت دیوانا نہیں ہیر رانجے دے کسے سن کے سیفل ملوک دے سن کے کس کے لے پبلا شریق مولا اس واسطے فرمائے اللہ تبارک تعالی اس واسطے بیان فرمائے نے سانو ہدایت بھی ہوبرت بھی ہوئے اس دھرتی صرف تاری سی فصل نہیں جی جمی اتے کئی فصل کٹی چکی نے کئی قومیں اتنے آن کے غرق ہو گئی آپ کو اپنے انجام پہنچ گئی آن کوئی کسے حال کوئی کسے حال ہے دو قوم تاریخ واقعات دوسرے نے دی تاریخ نال, نال چلنی سی قیامت توڑی یہاں دی تاریخ سڈے چلنی ہے حالے تک بھی ہے پرانے سان پہلو اس دھرتی کے اتنے رہے سن پھر نال دے چلنی سی دے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے مولا تعالیٰ دے قرآن نے انہ دے واقعات کسے حالات دے سانو بیان فرمائے دے ہاں جی ہاں اس چلے جی یہاں لوگ پچھلے حالات تو بھی ابرت فڑیا تے آن والے حالات کو بھی پہلو او آگاہ کر چلے آن خبردار کر چلے آن اس واسطے جو جو قرآن بیان واقعات نبرت فری والے <سؤال> کماں نہ جایا جے تاکہ جی وہ برباد ہوئے تھی نہ ہو جایا جی تنوع محفوظ کرنے ہی خبردار کر سجڑا سد کے جانا ہوں اسی طرح اللہ بہد شریف مولا نے چھویں سپارے آیا مبارکیاں دابو دائی سب نے مریم لانتی بنا دیتے گئے ترجمہ کر لگا لانتی بنا دیتے گئے ملو کر دیتے گئے بنی اسرائیل دے کافر ہاں جی دی زبان د تے عیسیٰ بن مریم دی زبان دے نال عیسیٰ بن مریم دی زبان دے نال کیوں کا بے ما سوا کانو یا اس واسطے رب فرمانا ہے جو نہ فرمانیاں کردے سن گناہ کردے سن تے حدوں ود جاندے سن کا تنا ہوئی کرتے سن ایک دجے منا نہیں سن کردے برائی تو جتھے کوئی لگا رہا سی لگا ہی رہتا سی روکنے والا کو نہیں سی ان ہاں کان لا یا تنا ہو منکرن فعلو کرن ہوئی وجہ بنی دے قلوب وہاں کے رب سونے نے لانت پائی لانت پائی تالت یہ بنی کہ اللہ دے آ قتل پہ کرتے سٹاں کٹ کے پرا مارے سن دن کی طرف رلا کے آخری سن اللہ کا کلام اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا سفت اپنیا کتابوں پڑھتے سنا سن بلکہ مینو آخر دے کانو نبیت لیات لیا جنگ ہونی کافران جنگ ہونی اللہ سنے دے پاک نبی دا نام مبارک کھ لینا کڈ کے ہاتھ اتنے دھر کے آخنا مولا اس نبی آ کر زمان دے مبارک نام دے سب کے سانو فتح کا فرما دے اللہ سونے نے فتح تا فرما دینی اللہ سونے نے قرآن کی یہ گل بھی نقل فرمائیے کہ اب آ گئے پیش کرتے سنگتے سنت منگتے سن کافر دے خلاف ایانت انہوں کے دلوں سے پی گئی جو ایمان انہوں دے اندر نہیں بڑھ سکتا اللہ سونے نے قرآن دے شاد فرمایا حبیبہ جڑا سب قرآن سجنا معلوم ہوا جنہ کے دلوں کے پا چے اس دل دے اندر کدی رحمت آ سکتی نہیں پچھلیاں بول دے یہ بد بکتی یہ بد بکت آتے نے جڑا دوسرے کے نا بولوار ہی لانتا پیڑیاں جو کچھ ہے سی پہلے قومت برا متن لالی سرکار بھی مت جو ہے سب گلیں رسول سنا وا قرآن کی تفصیل اللہ بولو بول بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ یار یا زندہ جا ادھر بیان اللہ سونے دے قرآن دا ہوئے تفصیل لبھی سونے کی زبان مارنا کوئی نہیں حق سچ بیان کرنا رہتی خاص کسان بڑا پورا بیان سکھایا مشکت باب الامر بالمعروف مارو مشک بابل امر بل مارو اگوں نے حدیشوں لی حضرت ابد اللہ بن مسرودی اللہ عبدال روایت کرتے ہیں آلہ رسول اسرائیل فی محاسی کوئی امانت نہیں چھٹ گیا جاوا میرے پاس نبی سرور صلاح تعالی وسلم نے فرمایا جدو پنی سرائی گاہ پے اللہ دیا نا فرمانیاں پے انہوں کے آلما روک کیا منا کیا نہ کرو اے فلم اور رکے نہ پاگ نہ آئے فالا سوہم فی مجالے صحبہ دیاں دیا دے وچ بہن لگ پے آلو ہو کٹھے کھان لگ پے شار آب ہو کٹھے پیو لگ پے ہم پیالا ہم نوالا ہو گئے میرے پاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا رلا ہو کلو باباد اللہ تعالیٰ نے انہوں کے دل ایک, ایک کر دیتے دل کر دیتے جہے آلم فرق نہ, نہ جی منکر جی جی جی جی بن معروف معروف من گیا ہاں جی ہال دلوں کا ایک ہو گیا فتر بندہ بابا بادل رب سونے دل کر دیتے ہاں جی سام دبائی سب نے مری مریم پھر حضرت مریم دی زبان پوائیاں ہاں جہے کا شکار نتیجہ نکلیا گئے حضرت مائدہ لانتا پائی دستر خان والے ہاں جی وہاں کا نتیجہ نکلانا دی شکل بن گئے گئ. اللہ سونے جو لانتا پا دیتی میرے پاپ نبی سلام اے پچھلی قوم دی جدو گل کی سرکار ٹیک لائی ہوئی جی آپنی, اپنی امت ختم توجہ نہیں فرمائی پہلو گل پچھلی قوم دی ہوئی سرکار حدیث ٹیک لائی سی وقت جب باری آئی اپنی امت امت اپنی نال سونے گل کرنی سرکار ہو اپنی امتیا گل کر سو لوہار ٹھیک ہے سونا چھوڑا بے شک سوارا سبحان مٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے سونے بول کملی والا چھوڑے بول کملی والے सुहा میٹ میٹھے سونے تیرے بول سنا سرکار سرکار نے فرمایا بڑھاؤ بہو مخالفت کرو میں کہ مت کی مسال کیانا دے تو میٹھے میٹھے سونے میں بول سارے میں ایک سنایا وہ کڑا لگا لگ گلوکار گلوکار گلے کی کمائی کرنا پڑا لائی ہوئی جاب کی گل آئی اپنی مت لال ہنور سرکار خطاب فرمانا دی سرکار اٹھ کے بہ گئے جان گے اپنی چاہتے جان جانے جان بولو جان حق نہیں بولوا بولا میرے اوپر میرا یقین ہے میری جان میرے مولا میں تے سنت نمبر دبا والے نہیں کر پیلو ویخنے بیٹھا چودھری صاحب بیٹھے ادھر نگاہ جانی میرا مطلب میرا مطلب بدل جانے سارا کچھ بدل جانا جس دے اندر دو لانچ کی ضرور ہوٹی مارنی اللہ دا مرد مومن نا پرواہ کرے راضی ہواض ہوئے یار بنے نہ بنے انہیں حق آخ اور تکڑی دی نال بولو سبحان اللہ کے جا میرا کھا جا اسکر ہے سبحان اللہ جن <سؤال> چڑا <سؤال> <سؤال> تکریر لگنی جناب جی ہاں سڑک لگا بھی ہک آپ پر کوئی فرق نہیں پہ ہک آخر میں تکلیف کرنی ہوتی ہے نہ تکلیف کرا کچھ کرنا ہو سو یہ سارے میرے ناراض ہو جانے متا فرق نہیں آنا جناچو مولا <Ergeb considers child teaching> ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਤਮ ਵੈਰੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰੇ Shut up. فرم لا وی نفسی بج گرا کسما جاتی جان ابو دا کی روایت دلفا دلہ لتا مرونا بل اللہ بھی قسم نے پیتا ضرور جے لتا مرونا بل نیکی دا آخی والا تنحب النان تو تو ضرور آخیا جی تو سالم وَلَا دَأْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ اَتْرَىٰهُ انُو مرور کے حق دے اُتْتِجَلَا حَدِىٰهَ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان مطلب فرمانی سالہ کر رہے تھے مطلب فرمان کے قورنی بارا بشای شای شای شای شای وَلَا دَأْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَسْرَىٰهُ چلوکل فرد بن گیا طاقت طاقت میری چلا لوگ جدو جدو آپ سرکار بلا رستے آپ سرکار پتا لگا ہی مسلم شہید ہو گئے جی طاقت تھوڑی سی ہات کے جناب جی میرا مطلب ہے مبارک سی پیشے سمجھتے سن کہ میں وہ طاقت جب وی نال نہیں رہی ہوں وہ فرد خدا جاتا امام حسین سرکار نے کے خالی انکار رکھیا لیکن وہ ارادہ ترک فرمایا شہید بھی اور جنا صحاب گرام نے نہ رکھا یہ پتا سی وہ مطلب میں حل کر گیا سدکے <سؤال> جاوا میرے پاس نبی ہوا فرمایا جی تساں یہ کم نہ کی طاقت باوجود برائی تو روکنے والا کام جی تساں نہ کی جو الا کرنا سرام نہیں کر خلیفا جان بن گیا گاؤں مگو بیٹھے ان آخیا وا جی درمی نوٹر خالی دین جی کوئی بات بارے نا تتھی فڑ کے بوٹے دبا ہاں جی ہاں پیش شریعت جنگ ہو گئی نا بھائی اسا میاں شریعت والے نہیں شریعت جنگ لیا گا کو بال بھی سمال <سلام> کر کے پہلے میاں شریعت میںسینکار کیڑی شہ نال جی آخ شریت لال سڑ حسین عشق تو خالی بن گئے جی حسین عشق تو خالی ہے خال جی حسین آ کے عشق نہ حسین شریعت خالی بنوایا توجہ نہیں بنوائی اللہ جی بول اللہ معلوم ہوا بھائی شریعت شریعت مکھنے مکھنو بغیر نہیں مکھنو مارا جان غلام چٹو دی دے در در دے دے در در او عشق عشق عشق تے جناب جی مدہ جائے گا ہو سور کے گلام ہوشک مذہب ویخ مدہ دشک ویخار ہاتھ چلایا جے مروڑ کے پابند کر لیا جی نہیں تو نتیجہ نکلنا تھے دل ایک رب کر دے گا تے لانت پائی سی دل ت اپنے کمرے پر اچھا اپنے کمرے پر چھٹے الگ الگ جی جی جی جی میرے خیال ہر دوسرے بندے کی زبان تیوں پیچھے پی گیا جتھے کو لگا لگا کلو کی ہوں میں پچھو کہ مقابلہ کرنا پچھو چل بول بولو پیچھے چھوٹے امت مت مسا منا اما جا دار پیچھے چل پیچھے چلے مقابلے کرنے والے آکھو روکو ہاتھ لکھو بولو سوال سجڑا میرے پاک نبی فرماؤ نہیں تے رب دل کر دے دو لانک پا چی بنانی ہلال آرام کا پتا نہیں لا زمی مر جان گے آداب اتر پہ ملے ہوں میں اس حدیث دی روشنی کے اندر تیرے جڑی گل کرنی او بنی اسرائیل دی گل سی آلما من کرتے رہے نہ روکے انہیں روکنا چڑھ دے بان لگ پے کٹھے پین لگ برائی ہو رہی ہے گپ شپ چل رہی ہے ٹھیک ہے لگے رہو موجہ پر جاؤ اللہ کوئی مرے نہ مرے ساڑھے پن کرے لکھو کام تھی سڈے حالات بدلے طوفان دے اٹھان لگے آن آگے کافر چ تہذیب یہود دی منتقل ہون ہوگی جس, جس سوائے برائی تو کچھ ہے نہیں سڈے آلما ابتدا منع کیا امام احمد رضا وگیا پیرے بڑے چنگے سن منا کیا ہزا کرو نکرا کبو پکڑتے ہو बड़ा रोकिया पर ना रुकी बैठो मैं आख्या तरक्की तू पागल मानू तो पता ही कोई की की उन ना तरक्की उन्हें बड़ा रोकया ना रुके वो चले गए अगले अगला तबका मौलियां आ गया पीर आ गया उन्होंने आख्या छो बे मैं जिंदगी गुजारनी है पिछलिया रोकया नहीं ہوں سو بھی چڑنا چاہیے نہ روکیے نہ روکی پھر رل گئے ملا بھی اس گند گئے جہے گند حاجم پی گیا نے اپنی رنگ کی بار کڈیاں عورتوں جڑی جنت دیا ہوا سنتی مقام اپنی دھیو نال توڑ دیکھیے ترقی لے کے لو آ جی کلو گا پیر بھی ادھر تر پی ٹیویا برائی گھر گھر آم ہو گئی <تصال> نہ مولویا روکیا نہ پیرا روکیا ویکھیاں کوئی پیر کنجری بنا کلوتا نہ سمینا پیر رادا بولیاں مستقامی بڑے بڑے پیروں ملوڈیا دیا ووٹر ہاں جی اور جہاں جہاں دیا کلوتی سارے ہی ہو گئی کامیاب میں شالی تے لال لگام اتنے لکھیا کھڑا امیدوار میں وہ ہاتھ بنے رب دورا پا پتا دل بولے رب لینا ہے ایسی سال والی کانگڑ بھی ہلو امیدوار کرو دسوسمی اس تعلیم جیڑی یہودی تہذیب کے منتقل سی جیڑی تعلیم واسطے سی اگر یہ عیسائی نہیں بنیں گے تو مسلمان بھی نہیں رہے گا پہ گئے روکنا بند ٹی وی چلتا پیا بالی آپ بھی آ سارا بالکل فرفائد اگر میں تبلیغ ہو گئی سی ہوگی سجڑوں بالکل برائی اس جگ جو مارا کٹھے رل گئے کھانا پینا کٹھا ہو گیا مطلب برائیاں او کرن لگ دو ایک کرن لگ پے نفرت انہیں دلانے مک گئی وہی وہ برائی کی الفت پیدا ہو گئی جدو الفت پیدا ہوئی مطلب نہ برائی کی تمیز انہوں ری نہ انہوں ری کرک رہ گئے فرق نہ رہے برائی ترقی حکومت کی تاریف کرے بچ جی کی تعریف کرے بوش جی یہودی سی چنگا آخگا آخ ہاں جی جی وہ ترقی آن بھی ترقی آخر منج نہیں لگتی ہے بول بول دیکھ بولی نال کئی ہے اتنا سمجھتے رہے بول بولتی کدی پسند جناب انہیں بولی رل نہیں لیکن اتنے رل گئی اللہ دیا بندے اللہ تعالیٰ نے دلوں لانت پا چیار فرما گئے رب لانت پا چاہیے جی پا دیتی ہوں لانت کے دلوں سے گئی پھر غیرت بے غیرت بے گیرتی پتا ہی نہ پتہ نہ رہا حق قبول کرنے والا دل ہی نہ رہا پتہ ہی نہیں لگا ہوں ہی کوئی حرام حرام پہ آ جانا قسم خدا کر کے آنا ادھر وے اج حال دل آدھا کھڑائی آئی وہ جوام دی کوشش ہے کہ ابرد قانون ملازم بن جائیے اپنا تھی پتر اپنا پتر سکول جناب فوجی کرا لیے پولیس کرا لیے لگ جائے اچھا ادھر لگ جائیے چلو پیسے کما گے چار دن سوکھے گزارا گے پیر کوشش ہے میرا بھی پتر ادھر لگ جائے میرا بھی پتر ادھر لگ جائے میرا پتر لگ چلو چار دن سوکھے لگ جان نتیجا نکلے نو حرام کنا قوم سمجھا نہ جن ہلا لے کے ہرام آپ نے فرمایا جیتے نبی دے شریعت دے خلاف چلیا جائے گا جیت نبی پاک دے شریعت دے خلاف فیصلہ ہوگا نوکری ملازمت تنخواہ دیا گا تھا صرف ایسا کام ہے لوگوں کے چوکے لوٹ کے میں لیا دیا دیا تھی تنخواہ ہے صرف پانچ ہزار والا ان دسوئی یہ تنخواہ لین ملازم وہ تو صرف ترخواہ لگے پچھلا جانے ڈاک تو ڈاک شکو بے شک معلوم ہوا دہے کی ملازمت ہو جا قانون ہوفر کا ہوئی زلم کا وہ جہاں ان کی تنخواہ لوے تو ملازمت کرے گا وہ ڈاکو بننا ملازم یہ ملازمت ہے ہو جیو اس ملازمت بندہ سو چکھاوی ہو چکا ہے میرے نبی سلور صلی اللہ علیہ وسلم چنگے جانا بندہ ایسادار ملازمدار کنڈے ہوں جاانداروں کے کول کلو گا کنڈے وٹے کھوٹے دل تے گا ایماندار رہے گا بھائی بس میں پوچھنا دس ملک کا یہ ہویا کنڈا واٹا کھوٹا بیٹھا موتی بیٹھا تیرا دل کی فیصلہ کرتا جو خرا واٹا کنڈا کہڑا کنڈا واٹا کہ اللہ رب اللہ اللہ اللہ لا شریک ہو جا سبحان سبحان سبحان سبحان ہمیشہ بے باہلا شریر یہ سال سمجھنا ہے جناب سجڑوں مل سو مجرم سابت کرے گواہی ہو صحیح آدم یا آپ اکرار کرے یا رنگے ہاتھوں پڑیا جاوے یا اگلا کسا سارے ٹھیک ہے بے شکو نہیں فرمائی من چکھا قدم چھا وے میں جرم سابت کرکل من ہوں بندہ ملو سابت کرنا جرم کیتا کہ نہیں انہوں <Mysterie> پڑ کے دہ دہ دن سا نہ اندر رولر نگا کر کے کٹنا جڑا فراؤن بھی نہیں کٹیا ہاں کوئی زمانے کا دلہا ہی ہے اس طریقے دے جی آخر جیل چنگی ہے خدمہ کھاوا رہا اتنے سو نی سکتا میں چین تشدد پہ ہوتا ہے وہی چنگا جنہیں نہیں بھی وہ آدھا میں سارا کچھ کی بے سا شک مانسو کر کے جیل پتر فیصد بندے بھائی دو لاکھ روپیہ افسر نو لگ جا سردار لگ جا پڑ کے قتل کنتا انہیں پانچ بندے فڑ کے انہوں کوٹ کوٹ کے انہوں آدنی انگلش ریمانڈ لیا گیا لیا گیا کچھ خوش ہو کے بھی ریمانڈ چلا रिमांड की जो कोट -कोट कोट कोट के सूर, उस मना लैन उन्हें आखना जी सारा कुछ पर मेरे को आओ अफसर अफसर मेरे को आओ मैं जे अ سارا کچھ منا نہ بنایا آخنا جو پاکستان گنا سارے جانا میرے کو جدو لگے گا تو ہوں آق... لان کان جم پیا کرتا ہے میرے محبوب کی امتھ پیا کر قانون طریقہ ملازمت پہ کرتا ہے نوکری نوکری ملازمت نبی اللہ بولو بولو اللہ ٹریکٹر اسٹیشن بھی آدھا میرا پتر بھی لگ کیوں بھائی آ لگ جائے बाज बाज बाज केते दे हो वो सही खतीब लग जाइए सही गाले साथ साथ गाले बार साहब गलता कोई, कोई नहीं नहीं टुक्त لگ جب میرا مطلب باہر کی آخر گے لگانا مڑ دی جے باہر رواں تو مرتی ہو جائے لگی گئی چھٹی کراؤں گا ہوں آ کر گے آپ سنجھ چل بے باش من لگا پن آڑے چاونی دینتی تھا بالی <سؤال> صاحب نماز پڑھا کے بیٹھا سا افسر ہوا کہ بالی صاحب نماز پڑھا دکلو رہا پڑھ کے فارغ ہوئے بول سا مسئلہ یہ سنیا جا بار سر پڑھا پوے دو پڑھا سکتا چپا بالکل چار نہ سنا میں اپنا بھی تالا لسلم آپ سرسار کو میں بڑھ آیا ایک پاس جو بھی آئے سونے محبوب صلی اللہ او تالا لسلم تلوار کل میں پڑھنے ماریا میں بھائی مانا جی توں ہوں اس لیے تمی پا کو آپ بالکل سی آپ کلمے پڑھنے والے ماری جی مناف کا منافق سکسل میں پڑھنا مناف پہ لگے تسلی اللہ سونے گیا حاق تین منگا کبھی اپنا نہیں ہو سکتا گل کروہی جائے تو میں برفی برفی کھانے اپنے فاش ساڈا کلندر سے بے گا بانگل پڑے چکلے براہ چکلے بانگ بڑھنے ٹی وی بانگ جنہیں چوی گھنٹے چکلے انہوں نے کہہ لگا رہا بے حدا بتمی دور تمہیں سنت دے مطابق ساؤن کو پڑ بے غیر بے خلاف بولو پر بائی مانپی والی زمین رسالت نرائے خلافت نار حیدری زندہ زباد زندہ, زندہ باد روح ایو ایو چار دیواری مطلب سکھ بیٹھے اوتھے بھی تو نہ دیکن دلائی مطلب سونے مدینے جانے پہ یہ مسجد نے کلندر اقبال سی نا جی مسجد انہیں لندن چ بنی ویکھی لندن چ بنی ویکھی اکبال کلندر سی مفتر سی لگا میری نگا میری نگا کہ سے یہ بے حرم بے بے بے بے مغربی ہے بے بے حرم نہیں ہے حرم نہیں ہے کرشم ڈرو را ڈراؤ کھلا حضرت سوہارا بولو بولو سب دفتر پوچھو میں جام نہیں می ہاں لاہور والا جان گا مدر مشہور نہیں بڑا مطلب میں چمل نے میرا مذہب ریلوی ہے سرکار بریلوی تو بریلوی کا لب شروع ہوا جی تمہارا مطلب بریلوی ملب دس تو شروع ہوا بابا بری بار ہاؤس پیر پٹان باغ کملارا بار امام حسین بار صحابہ بار نبی بار آسمت باوے آج یہ aank oh malham zehra ka اقبال فرمان تھے سجڑا صاحب ہاتھ ملایا مگر اللہ یار چوپی ہے ایک لڑائی چلی گپت لکھے آئے مولا سر برانی کے ساتھ ہاتھ اللہ نے کہا पर, क्योंकि हर हाथ सारे मिल ज़रा आज वाल दिन अब जो हल्ने अगों मतला मसला थोड़ा थोड़ा उन्हें अगों पूछा मतला انہیں آپ کے جناب یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری کی جاتی ہے حضرت نے کہا اداکاری کی جاتی ہے لیکن فاحش مناظر نہیں کی جا سکتی الگ تو حضرت مارک تا سیل ہو کے پہلو پاگ میں مطلب ادا کرنا لیکن اس تو علاوہ پتہ نہیں کون کی بہجائی آئی ہے کون سمجھ سات کھول سورج دین فر ہے میرے کی گلشن کی تباہی کے لیے تو انو کافی ہے ہر شاک پہ علو بیٹھا ہے جامعہ کیا ہو کوئی ہلاسی پتابا کھا پوچھ یہودی نے جو مدرسے جاڑیا لے بھٹے لے بھٹے تو مدرسے میں بھی وہی سو گئی بریلیاں مدرسے میں بھی وہی سو گئی مدرسے نہیں پیٹرول پمپ نے یہ بست آفسوس افسوس دعوے ویخواشک بہت پچانے بیٹھے ہیں سان ل شردی گل دس پھر دس رہ تبھی سود وے کواپر سود کیا اچھا سود پراپر رشوت انعام ہاں رمضان سندا جا چلو چارا گزرنا ننگیا کپڑے باہر پردے برخے خرچہ مندر باہر جناب روان دفتر ڈرائیور بس اندر جناب اٹھ گھنٹے سکھ سکھ پانی چلا جناب جناب سکھ بوتل پیش کرائے مہینے मान दसो भी दाड़ी कम लाने बुराई समझने बुराई समझने बुराई समझने का करके नाई लगाने आला سڈے برائی, برائی کی برائی کر کے نہ جے برائی دے دے باہر ہاں دس بندہ مجھے پتا ایمانسو اس گل کی وضاحت کرنے کمی رہی میرے کو بڑا سوتا نہیں گئے نہیں کمی ہلا میر کسی کو پتا تو نہیں جے کوئی خبر دین دی کھلوتی ہے جچ جنہاں نو پینڈو آخیا سکول والے ڈنگر جہاں سمجھ دے او لانتی ڈنگر کوئی انسانیت خڑی کوئی نیکی بدی کی تمیل کڑی آئی قسم خدا دی کر کے لوگ جی ولرتی فارمی ان فارم. کوئی تمیز نہیں کوئی حلال حرام کا پتا نہیں گند ملی بھی پھرن گے گند بھی ملی پھرن گے خوش بھی اگو ہسن گے تے جا دیا کوئی دسے گا کوئی اکل والا دسے گا ان دے ہسنگ گیا پینڈو یہ ڈنگرا یہ پتا کو نہیں میں کہل ہے ایک بندہ بڑ گیا گٹرے سے مو ماریا سر تو پیرہ تھی گند چ لبڑ کے باہر نکلے میں آدھا تیرے تو پسینے چ بوج بڑی پی آ جا پے کھلو نو جی نہیں کرکا ول گیا بے دے شہر ناکا ول گیا بے نکیا پنڈ جی گلی تھالی جائے نہ آ نکو نکو ادو جائے تو نکو ادو جائے تو نکو بڑا تنگ ہوا ہونے آڑا گڑک جائے نک اڈی پیڑ جایا گاہ اویں مڑے سی اس طرح بے نکے بنے تا مجھوں ایمان کسمیا پیارنا اج بے نکے نکالے دستتے ہیں بے شرم شرم والے دستے ہیں نگ تنگ کپڑے والوں کے بے گیر گیر والے پیستا بے عزت بزت والے دستتا بے دین دین والے پیستا ہے ایمان والے پیستا وہ جا جانور بہتر انسان داستی گر دیکھی ادے زمیر دل بدل گئے لانت پی گئی غلط ہو رب تل کر دے گا لال پا دے گا جی میں بنی اسرائیل سے پائی سی ہوں پی گئی تل ہوئے رب واہ دہلا شریق کا قانون نبی سونے دیا حدیثاں سناواں کہ پھر عذاب آنگ گے ہوں توں سنیا کہ آسان عذاب تو محفوظ साढ़े तब आने नहीं मतलब अदाब का अदाप काो के, के। मगर एक कूड़ मारते रहिए ना बकवासिया तेन कुरानदी सुनाया नहीं तो बठा बहा छूल پورے ملک قسم خدا کر کے شروع جانا پورے ملک روزانہ کرنا ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا مجمع ساڈے مینولہ علاقہ بہت بہت پسند ہے ہزار دا مجما ہوتا ہے ٹرالیاں دنیا تقریبائی تھی چار گھنٹے ہلے نہیں معلوم ہوا سونا بھائی ہاں ورنا پالو پندرہ ہزار خرچ کرو ہے انہیں آکھا ختم کتنے لکھے میں لکھا انہیں آکھا خیر کتے لکھی میں لکھی وہ کہڑا کرک جائے او خیر ختم سن دوڑ گیا آپ ہی ختم ہو گیا یہ کنڈ پتا ہے بھی اگ نوی شاید لبنی جی دین لبے لوگ سینہ نج کھلے گا دل دین لے کے میرے پاس نبی سرور فرمان سنبو تین سچن چھوڑا نبی چھوڑا سا امردن مارو مشکات شریف کا کرملی کے حوالے روایت حضرت, حضرت, حضرت نبی پاک صاحب صحابی فرما نے میرے نبی سونے نے فرمایا کسم اور جاتی جان ہے نیکی کا ضرور آخیا جے برائی تو ضرور روکیا جے یا پھر جلد جلد اللہ بڑی ترجمہ سرکار نے فرمایا نیکی کا کیا جی گرائی تو ضرور روکا جی نہیں تے چھتی چیتی رب لے لیا گا منگو گے سنے گا نہیں جی آکو گے نہ ربا ٹال دے نہیں ٹالے گا جہا فرض چڑی کھڑے وہ پورا گا تو پھر دعا قبول ہو جائے گا سوالیا جہور کاسم صاحب جان دو امام غزالی وقت ہاں جی حضرت تو رکھ میں لو درا تو بلوچ نے جہاں بندہ جلسہ کرا وپاری کپا کا وپار کر بندے کسے چٹ چگلی جنابے دسو بھی جڑا اے جی جلسے تیٹھے جی یہ چھاڑی سے تھی تول رہا ہے اگوں پتا کی सौ कटिया मूह से मारिया तू हूं हड्डी ला ना मेरी मेरी गातर चीज गात्र बेमान बढ़िया हूं हालांकि جڑا چالی دے تی تول رہا ہے پیا وہ جو ملاد کراے گا جہے تی تولی کھڑا وہ اپنے گھرجو جی اہ دہ پھر انڈی والے نے جڑے وہ اسا ملاد تو وہ اندر اپنے پیسوں کا ہوا یا پیسوں کا لوگوں کے پیسے ملاد انہیں چبول ہونا پیسے لوگ نے ملا دوں گا آپ سونے جو قبول کرتا ہے जन्नत लाई बचा ते जन्नतरे पक्की हो गई किस्मत साक्की हो गई मदनी अस्ते मक्की हो गई पी वैशाला हुसैन रहा ना जन्नत पक्की हो गई <laughs> कौम आख्या नारा तस्वीर नारा रता पर सजना जी जन्नत पक्की कराई जाए ना उस सरगोदे कोल रब वाली जन्नत को ली झूठे पा चंगी गल है बी थरदार जो हूं करावे मिलाद اپنے پیسے نہ آنا کوئی لوگوں کا سمجھا سی حضور پاک سرکار امت متلا وارس ہلا یہ کوئی وارس نہیں اجدا مدینے کا تاجدار وار ان شاء اللہ انہا ڈبد جا کر جانا سوا سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سرکار نے فرمایا پھر اداب چھتی رب دے گا دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی ایک سن جی سنا سبحان اللہ ایتھے آیا جلدی عذاب کا اگلی حدیث صاف لفظ مرن تو پہلو پہلو یعنی اس حدیث کی تشریح دلال ہو گئی حضرت جریر بن عبداللہ شاہی حدیش پڑا وے جدوجی حدیث آن تو شور لو آ اگلا سا کھولو ہو گیا اگلا کھول لو سوکھا کوئی مطلب ہی نہیں او موج کٹی جی یہ کچھ چی اے او مرے تنگا شہ خل حد ہے شاہ کل حدی تانا شریرد فرما اللہ فرمانے سمے پرسول سرکار میں فرمایا کوئی بندہ قوم دے اندر گنا کر دلہ دیا نہ فرمانیا تے بدلن دی دے بدل نہیں روک دلہ مرن تو پہلوں پہلو آپ مزاق میری ہاسا نہ میرا, میں جگہ ہی ہی میرا ان کا... سمجھے؟ کہ ای تین جگائی رکھنا وا دل لوائی رکھنا وا میرا اندازہ یہ نہ سمجھی میری گل خالی ہس چکے سونے محبوب نے فرمایا قوم بندہ گناہ کرتا پھرتا ہے انہاں نو طاقت روکن دی, روک دے, دے نہیں مرن تو پہلو پہلو اللہ انہاں نو عذاب دے دا. اللہ دنیا ہو گئی دو بولو بولو دو تیسری ادیش مشکات اس بابج بحقی شعب شہبلیمان کے حوالے وہ میرے موجود ہے حضرت جا راوی قال قال رسول اللہ <سؤال> تعالیٰ نے وہی فرمائیل شہر اندر، تیرا ایک بندہ بستا ہے جن چمکن دی نافرمانی نہیں کی فرشتہ چیز کرتا رب فرما جا ان بھی کروں نوجہ ہوتا چہرہ میری وجہ کدی ناراض نہیں ہوتا متے مرد نہیں پہرے ناراضگی کے آسار نہیں میرے خلاف کام ہندے خلاف سی ویک گا نہیں لگتا کٹھے Allah. Allah. جو نیکے رب سونے دی مخالفت رب سونے دے حکم شریعت کے خلاف ہوں گیرت نہیں کھاندا رب کٹھے کٹے کرتا ان کا مطلب یہ نکلیا جرد ختم خیر برائی برائی نر نفرت ختم ہو گئی کٹھے بریا آدیش ہو گئی پچھلیا سونا ہے دعا منگو گے قبول نہیں ہونی سجڑا ایمان دسیا جی ساڈے ہال اڑے نے دعا قبول ہوں مینو ایک گندہ چشتی دعا کر میں بوائے بند نے میں کتنے تا کر کے تصو اخبار پڑھتے ہو ٹی ویا چکلوں کے صاف آیا ہوں سہی مسجد کے خطیف نماز عید الر پڑھانے کے بعد وہ زراعت سارے نال حضرت ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں इज्तम बड़े बड़े दुआ होंगे शरीक हुआ कोई होर नहीं चलो दुआ इतने शरीक हो जाए तो अपना दुआ दुआ जाए बड़ी बड़ी दूर तो जाते होते मैं समझ नहीं लगती दुआ जानी किसान ला सलामती बख्शना اچھا ہو یہوی سلامتی ہے جو ایک سال ہوتا ہے دعا دعا قبول ہوئی اتلا کشمیر سرحد آ تی لاکھ بندہ رب اسلدل کرتا اللہ ملک سلامت رکھنا ریبینڈ تقریب دعا کیتی گئی ہے بالا بالکوٹ میں بب ہمارے تبلیغی ساتھی بہت کام کر رہے تھے تو دین کا تو غرق ہو گئے ہیں دعا کریں ریون کے اجتماع میں ہمارے تبلی ساتھی ہاں ہمارے بالا بالکوٹ میں ہمارے تبلی ساتھی دو سو مسجد تھن دس دوسرے دیا تھا باقی سارے دیا تھا اگر دعا کریں ہمارے تبلی ساتھی مبلغین اسلام بہت کام کر رہے ہیں تو دین کا تو حرک ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے دعا کریں بنا مرادہ دین دا کام کر دیں گھر کو من سمجھ لگ رہی ہے دینا جاڈو گرک نہ تی لاکھ بندہ گرک ہوا سجڑوں دسیا گیا تی لاک بندہ گرک ہوا ضلع ستر ہزار پہنچ گرک ہوئی ہے ستر ہزار جو وقت والے کیونکہ بڑی خدمت کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے مسلمان سٹ سٹھ لاکھ افغانی ادھر ادھر مرا دینا اسلام کا نام نہ لینا لے انتہا پسند چلو ربایا 70 ہزار زمین تھانے تے بے بہانا جنہیں پتہ نہیں کنے گھر کو گئے ہاں جی ستائی ہزار سکول گرک ہوئے ستائی ہزار سکول کتا ہزار پانچ منزل عمارتیں تھلے دب گئی ہیں پہلو ایک چنگاڑ آواز آئی ہے ڈر کے بندے بڑے نے کئی کئی شہر جڑے نے وہ قبرستان نے چار پاس ایک سنگی بیٹھا لاہور لایا بیٹھا میرے نال جا کے خود دیکھا میرے سی سنگی میں خود تقریر کر کے کشمیر کے اندر میں کشمیری دسیا شہر تار گئی ہے کہ یہ قبرستان ہے بس ستائی ہزار سکول کرو چاہے چین جانا پڑے عمل جو پہ کرتے سن حدیث تے قرآن کے تے علم تے ترقی تے روشنی تے نور تے سارا حاصل کرتے سن پائے رب انج روشنی دیتی ہے جو تھوڑوں ہر نہیں راح دتا ہاں پڑھ کے رکھو جا کے رکھو طالب علم کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر تھلے پر فرشتے بچائی گڑے معلوم ہوا سکول جڑا ہے لانت تعلیم نہیں اے ہے یہودیت دے پیروں دے تھلے فرشتہ پر نہیں بچھاؤ اندر سر دات لینا دس دن کھلے بال سیکھ لے رہے اور اسکولوں ہوٹلوں کے نگیاں لاشا نکلوتے آخرا اور سدکے جاؤ مسجد بھی او میں اللہ جنا مدرسے سکول نہیں سی اللہ لیکن مدرسہ دا سکول نہیں سی میرا ایک سنگیشی میاں میاں علی کا انہیں ایک بےلی اتنے پڑھتا سی مدر سے آتا میں ستا مظفرباد تہخانے تھی ستیا آیا نا ار نکل ویچیا شہر کر کے باہر تھلو باہر نکلایا اتوارے تھلے کر کے وہ گئے جاے پیا باہر نکل نارا بابا سہلی سکار کا دربار ہے سہار بات شہر بندہ گیا فاتح کر خاطر باہر نکلے تو شہر کر کے چیقتے پھرتے ہیں جڑے بندے بچ پے پشتا کھائے انہیں آخر تین پتا دلد لایا ختم ہو گیا آئی نہ دربار بابے دربار والے توجہ نہیں فرمائی ہویس جو بابا سی جڑا اندر درباروں بھی بچہ چاہے رب واہدہ ہلا شریف مالا نے ڈر سڈیا میرے نبی فرمان بے شک بے شک میرے نبی فرمایا تھی مرن تو پہلو آداب بے شک توجہ نہیں فرمائی آ چھوٹے موٹے آزادی بربادیا بہاجر پٹا پسند لڑ سوا لاک بندہ مرا مر بندے مر گئے تین تنا نصیب نہیں ہوں کے مار کے نہ مراد تھلے فر جٹر یہ آزاد نہیں بولو وہ پتہ نہیں کچھ ہونے لاپ آئے گا قبول نہیں کرے گا لانتا یہ شہید ہو گئے اور دل جو لانتی ہے خوف کر شہید ہو گئے آدھ سو میںلہ تو می مجھے آدمی جانا کوئی شرم ہونے شہادت اچھا میں کہ یار دسو نگیاں لاشا بھی نکلیں دیا کیا میں کیا دردہ جہرا مرض آئے وہ تو نزدیک شہید حرام موت مرے گا اللہ وہ یہودی جو لانت پوائی تعلیم سوچ ہوں ہوں کیوں پہ آتے نے شہادت بھی جی آخیے آپ جیم کرتے ہیں وہ تو اصا بھی کرنے مڑ سانو توبہ کرنی پی یا خوشحال تاک کام توبہ تو دور رکھن کی خاطر باڑی کر کے گوورمنٹ بھی تھلے والے پ میرے نئی کوگلش لفظ بولے میں دیسی بندہ میں کر سارے دے سارے ایمان دسو ایڈا خدا قہر ویخ کے تو بدلے بدلیا کوئی تبدیلی آئی کوئی سکولوں بال کٹے نے کوئی یہودیت تو توبہ کیتی ہے کوئی اتر ٹی وی چکلے گھروں کٹے نے کوئی تعبا نہیں نہ رکھیا ویڈیو سنٹر سویرے قرآن دی تلاوت تو کام شروع کیا ساری دیہی ہے میرے رب کری ماں کوئی تھوڑے ضلع کی قرآن دی تلاوت تو دعوت ہوں ج سینٹر ہوتا یہ کسے کھولنا سی ویڈیو سینٹر آئے کھول چلو روزی تو گا وے پہلو سی کنجری ہونے آرٹسٹ پہلو کنجر ہونے دار گلو کار جو بدلے نے پتر پا میری ماشاءاللہ آرٹسٹ بن رہی او نہیں حالانکہ یہودی نے نام بدلے ہونی مہن لال دسو سور کا نام جو ہر سور بن جا ہر بن جا سنانا چیتی جس نبی پاک نے راباں کر کی راہ کرنا سنا پہ خالی کتاباں جوڑے تا میرا شخص مسار راہل فرمانے شش کرتوت کرنا خالی کتابیں نہیں فکر جوڑے What does he mean? کے مقابلہ, مقابلہ لائے کرنا لائے ہوگا. لائے اللہ کریں گے زلزلہ پروخ عمارت بنانا پڑیں گی یہ بھی جدو زلزلہ ہوں گے پھر پیر بار تیا ہو ہونگے گلتی کیوں تھوڑی پی ہے اتنا کہڑی بدائت کیتی جنا علاقے سلسلہ آیا کیا پہلو ہاں جب آیا دا حال وے رب جی پڑتا ہے نا پڑھتا آیا بکرے سے کر کے سستے سن رب آتے سن وہ تکریا کا بکا کھائے آ لا لیا بند کو لائن لے پے حدیث کرمجی دی مشکلات کتاب فتن موجود سوچی اللہ جب مالک نیمت اپنی ملکیت بنایا گا امانت سمجھا گا مگر سمجھا گا نہیں سیکھا جائے گا نہیں جائے گا دنیا کیارڑے کرے گا پاپا اپنے پڑا اپنے کرے گا پاپ نور کرے گا سر تو پھر مساجے دے مستکر شور شرابے ہو گے دنیا دیا گلوں والی گلانیاں بہ بہ کے جان گے نبی پاک سرکار فرمایا سادل کبھیل کا فاسک ہوگ کبیلے کا قوم کا برادری کا وڈیرا فاسک فتکار ہوگا پکا نہ جن کم کرا جائے گی وہ سارا تو کمی نہ گا جنہیں کول کام کرتے جان کے سارا کمرہ ہوا ہاں جی سب کو کمینا درلیل لچا ہوے ماراج وہ خاصا دسے ہی بندے بندے داخ کی جے اجت کر کے پیسے والے کی وہ سر تو پچھن کے ڈروت نہیں مہاس واسطے کدھر نہ مراد لال منہ بھی گے نقصان نہ دے تو گانے گاڑیاں سریام ہو گیا بلوا دف سال بجے سریام خرکنگ خبور شراباتی بیچن گیا لانا خروہ مت بولا ہا اس مدعا والے لوگ پہلے برا آخ گے برا آخر نبی پاپ نے فرما فرتا کہ لے کر اس نے انتظار کر لال فور رب دے ہوا من سمن ایک دوجے کے پیچھے لگاتار آؤ گے جی مثال دیتی سونے نبی نے جیسے دھاگے کے مڑکے پرو دھاگا ٹوٹ گئے منکا ایک دوجے پیشے کا پیچھے پیچھے لگا لگاتار لگا ان آداب کا انتظار کرب سفر رب لوگ کر دیں قومی ہوتی جا پڑے رب آ شریف مالا تین کروڑ امریکی سور ماریاست بکھا چڈیا جہاں کنجرات نو بچا سکتا گورمنٹ نو بچا شکولی نو کی بچا چلو سڈے کول ایک پانی ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> لانسی جی مانو ہاں قرآن غلط رہے ایوے بولی جانا ہے قرآن دستا ہے فلانی قوم گرک ہوئی امل کی وجہ قانون فطرت رہے املاک نہیں ہوتے میں قرآن کتاباں پہلی بار دنیا تے سور کے خلاف لکھی گئی لکھا جاؤ دیے لاہوری یونیورسٹی ایم اے ایجوکیشن بنیا اتوں دا اتر پیو دکھائی کھلے پہ مارتا چنگے سوار کے ہاں ایک کتاب کا نقش سر سید ایک دن حیات سر سید خود نویشت ہے ایک دن سر سید کی کہانی ان کی اپنی ایک دن افکار سر سید خود نوشت ہاں جی دارو کتاب لاہور قدنی تھدنی لاہور اردو بزار چھپیا نہیں چار میرے کو چار سب سے موجود نے ایک حوالہ تین خود کہ بخا دینا بخا چڑھا بولو چو بولو چوان سارے پچا بال نے جہار چوک کے لئے سکولی ہے کوڑ مار مار کے یہاں نے پڑھایا سکھایا جناب دشمنوں سجن سے سجا دشمن سے سمجھا یہ پتہ کو نہیں کفر کی اسلام کی ہے کی حقیقت کی ہے تاریخ سامنے آئی ساری کوڑی اخور کا حوالہ سو ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے سرتا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 پادری نے متاجب ہو کر کہا ہے آپ کو نہیں جانتے بھی مجھ پر کیا موقف ہے جس سے ملاقات نہ ہو اس کوئی بھی نہیں جانتا پھر کسی شخص کا نام لے کر نے پوچھا آپ اس جانتے ہیں پادری نے کہا نہیں میں اسے کبھی نہیں ملا پھر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں میں نے کبھی اس کو اپنے ہاں کھانے پر نہ ہو نہ مجھ کو اس کے یہاں کھانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو اس کو میں کیوں کر جان سکتا ہوں پادری یہ سن کر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی نے کہا یہ تو سخت کا ہے سے کوئی بات پادری نا میں تین خدا مننا ایک نہیں من میں سورنا ہی ایمان دسو کوئی داڑیا نے کوئی چاڑیاں نے کوئی لام واطیا نے داڑھی کن وی ہوں خدا ہی بول میں جان میں جانتا نہیں وڈیلا نہیں جانتا تو تھلے ایویں تو نہیں بندہ چاہیں کینے نے سید میں سیاد لے چوڑے کم لے جی سیا تو ہر چوڑا کھے لاؤ یہ نسلوں کی ہوتی سی ولیا ہے مثال بنی بئی ابا کی ابا میرا سی اما دردا دردی نہ یار اگے پیو ماں کی میرے رب کریب ہے سی سجنا بدرک لوگ فرما دیں سر پردہ نہ ہوا ہے گل کرنا میرا نبی سرور دیکھی گئے بے شک سبحان اللہ آیت مبارک آل سبحان سبحان. شان دی یورن سہار میرے پاس نبی سرور مولال نے بلایا حسن حسین بلایا چادر پیلائی سرکار نال حضور دی گھر والی ساری ماں حضرت کھلوتے ادرت سلوا آپ چادر چک کے بچ لگی ہزور چو عرض کی تھی کیا میں اہل بیت جوان کے نہیں میرے آقا امام دار پان مبارک نال فرمایا آن بلا آن انشاء آن اللہ ہوا انشاء اللہ ہو تبرک تبرو فرمایا تو اپنی گھر والیار کوئی نبی دسنا چاہتے سن کہ گھر والی اہل جو نہیں میں کیا جہلا گل ہوں حضور سرکار زبان کیوں فرمان دیتے جو تو اہل بیو ربی دے ہاتھ مارک چادر چاد تھلے مولا غیر محرم سن میرے نبی غیرت گوار ہی نہیں جس چادر دے تھلے علی کھلے امر میری گھر والی آ اللہ بشانا چلے گی تو ترقی ہوگی حضور پاک علی پاک پاک گھر والی تھڈو چادر تھلے نہیں کلو دے وہ بھی پاک نہ اتنے برا خیال نہ بکریاں کٹے کیشانہ بشانا چلے گی تو نہ باجی بھی اڈ گئی आजी। ओ दी दी। जुत्ती काच जुती बाजी नहीं एवे नहीं पौना मैं ना रोटी दे देना सी पौना फिर अंग्रेज कर दिता हार निकलाया اچھا تو روٹی کے پونے کے پھر ہاتھ پاٹ جائے جیبی پونا ہی پونا اچھا روٹی بج جا لے باجی نا بچے بھی بچے یہ بچاوی فرمائی تھوڑی جی تشریف کر دینا ایمانسو امانت باقی قوم کا خزانہ قوم کا خزانہ پیتول مال قوم کا خزانہ ہوں گا حکومت دی کیوں لو مال سمجھ کے تون نہیں جی جی کسی کوکات سے پیسے آ جان جی کرتا आ उ, क्यों लड़ते वंडन वंड पटेन पटे बीजे लड़ा पे वे लड़ना इवे जिंद को बंदे कमेटी पा ना مراد کمیٹی پاپا لے کے گیا پتہ پتا کون کدھر گیا بول صاحب دعا آخری واپس آ جائے وہ کام پورا زکاتی سمجھنے چٹی دن بہت آئی بار لگتا ہے خوشی نال دیں زکات دن جی جٹ جمیدار نے یہ جڑی فصل کی پیداوار ہوا اتنا بنتا ہے جدوانی ہوگی محنت والا یا پیسے والا جی بارش پانی ہوسواں حصہ ہوتا ہے تھوڑی بہت جو نکلے جو پہلو منڈو تو نکالو گھنٹ دن بعد جو منڈو جو مرضی کرنا ہاں دیکھ بنیا پار چٹی اچھا پڑا علم کاستے پیا ہے دنیا حضور نے فرمایا شاہد اللہ دس دل بھی ترجمہ لکھا ہے شراب وقتے کے کا شبد و تحصیل کر دو شبد علم نہ برائے ترویج شریعت تقرب حق بلکہ برائے تحصیل دنیا و جہاں پھیلانا نہیں شریعت کی ترویج نہیں عمل نہیں ہک دے قریب آستے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے رتبا حاصل کرنے کی خاطر عزت پان کی خاطر بادشاہ کے لیے ہونے دی خاطر پر سکول کے اندر علم نہیں جہالت میں مدرسے گل <سؤال> کرنا ایک کے نہیں کیوں جی آپ <وزن> وہ صحیح باہر رہ کے نہیں کام کرنا جانا دنیا کی خاطر تو من اللہ میرے فرمایا کے لیے حاصل کرے رب سونا مقصد نہ ہوئے اس کا ٹکانا جاننا معلوم ہوا تنظیم والے جانگی تیار کرتے کر کے جب میم کا پتا لگاڑی میں بےسمتا چاہیے بےسمتا چاہا اچھا رانتی منیا کی نا فرمانی ہوتی ہو رہی ہے ہاں ایک ای کام چما کی ضرور منی دی. چنگی گل آخر نہیں منڈے پتر کام جان میں میرا بیل نہیں لگتا چلو ٹی وی لیا پانا پانا مننی تیرے پیراں تھلے جنت اماں پہ آدمی میں کلب ن چلیا پتر میں گیڈیا پتر آدھا ماں تیرے پیراں تھلے جنت क्या थे चली। क्या ना मनी भी भी भी। यार ने बा हैिटदार में सुंदी है, है। नहीं, नहीं। प्यो असी बंद भी थोड़ लेंगे बिलैती चूचे प्यो प्यो भी नहीं मनी मई हां کرمپور گل کرمپور کرم پوری کرمپور جان دیا پرسوں دسیا بینک مینیجر لگا ہے یار بیٹھا سا دفتر پیو دیسی کرتے تھے پیو سی بلائد پتر انسی کپڑے بندے والے پائے سن گیا اگوں یار پوچھتا ہے کون آر ملازم پیو نیا ملازم ہے افسرا کمال, دا جتیال دا کمال دا پر جتیال کمال پر جتیال ابے ابا گیا سترا تو بیٹھ ہزار دیکھا گاؤن گیا کم ہے ساٹھا گا لگا پیا ہاں میں کمی پر اما کام کرنا پیو مننا گوارا نے میرے لب کری تک آپ بھی لبنا وہ میرے نبی سرور سرکار نے فرمایا قبیلے میں سردار قوم کا سردار بدکار ہوے گا کیوں جو تھلے جو بدکار نے بتکار نے بدکار ہونا ہے بعض بات لیں کھاوا لیں جنسل جن کا کول کام کرا ہے کیوں اگوں جو ہو جائے جنا کام کرنا ہے وہ شریف ہو شریفر جم ہو جائے ہوں میں بندہ چھوڑا جی سردار صاحب جیری زانی شرابی چور اچکے ہر طرح کے بندے پائے ہوے لے کسی تو لٹاوے افسر بھی پائے ہوتے ہر دیر آپ فون چکر ہلو سردار بندہ بڑے میرا سر میں پوچھو اچھا وہ باہر کمال مہربانی سردار نہ شک سر نر خلاف ہے نارے حیر نارا غوثیہ حضرت مفتی کر کے کوئی بوٹا تا شریف تے لوگ آتے ہیں اور کدھر آ بندر شریف لگے سیاست پر لینا ہے چوڑا تین پتہ نہیں ویروار شاہ بول No, no, no. لاہور نکلنا یہ تکڑی تین حق سمجھا سچ کا بول میں نبی اللہ پیسے ادھر آ کے تین مہو رہا پاوا کدھر ہڑے نا میں تین سوٹا پھر ہوں اتو تا کی سر چاہی جاؤ پتا ہے اگلے دن بچے کٹے گئے تین رب اسے واسطے ہاتھی بنایا جو تیڑیا لتاڑ لا لے ماں رب تینو جو زور دتا ہے کمزور توجہ نہیں فرمائی میں گھر کنجا نچتے سن نہیں بابے سڈے بیٹھے نے آدھے سانو وڈی آدھے ہوں سن وقت آئے گا گھر گھر کنجا نچن آندے سن بے شک مینو ایک سکولی آدھا پہلو ڈنگر سن بندے بے خبر سن میں لچیا جو ترنا ملنا تھی. او, سو سال پہلے دس اندر ایمان لال دسو ڈانس پرےٹا نچن گاڑی وال پورے بے شک بولو ہاں یہ چکل تو وقت ہوئے نہ ہوئے جو چکلوں والے کنجر آپ سکھاش ہمر ہم تو شعور دے رہے ہیں کر کے ہوں امیر مر گیا جو لگتی ہے ہمارا تو پرفیکشن ہے فیکشن ہے اچھا بیٹری تو پھر نہ دھو کر جانا, جانا. کپڑے کون سے چاہیے سفائی نسبان ہے وہ ہے شو ہو رہا ہے پتلا کڑدلا آتا ہے ہاتھ پڑ کے ایوارڈ دے رہے ہیں ایوارڈ پائی بیٹھی د پائی بیٹھی رب میرا گواڈی اتے رہ گیا ویخ اگے نکل گیا کہ حفیر جگہ ہے گلامی میرے رب گوارٹی پیچھے رہی اگار نکلے پورکھا پوا ٹوپی والا گھر دکھائی ر گیا پیشہ آ گئی اللہ اللہ اللہ سونے نبی فرمایا شرابا میں اگلے دن توا پشاورو لاول پنڈی پشاور موڑ میں ایک ناکا لگا گڑا چڑھ کے جی باپ ادھر خریف جیب پہ فرمتی ہے گجرالے روڈ آ گئے فیکٹری بنی کراب کیسی نہیں پی اے اے اے رب لگ لگ کوئی افسر نہ شراب تو اے کی بے بے اے رب کوئی جنہیں منی دترے نہ کیا لکھا یہودی کمپیوٹر بنا کے پیٹرول پمپ کے روپیہ دا حساب کراوے گا میرا مولا کا حساب اس لانا پہلے سکول کی کوئی کتاب نہیں جنہ چ لکھا کھڑا ہوگ جانور زندگی گزارتے آپ ترقی کر گئے نبیا پاپاں ولیاں صحابہ انسان شریفان جنہ تو فرشتے فرشتے تو شرما سبحان اللہ جانور پیا چاہے جانور تو پاتر جنہوں نے نما دین خدا دینا رسول دینا حلال دینا آرام دینا دا کوئی پتا نہیں ایکسیڈنٹ ہوگی ریل جو بجیے بندہ نہیں کٹنا پیسے کٹے انسان اگر یہ انسان ہے تو جنگل کے جانور کہیں گے یا مولا پر ہم جانور نگ سارے پورے زلزلے دا انتظار کر دس جان کا انتظار کرسن کا انتظار کر شکل بگڑ کا زلزلہ آ گئی زمین دس جان آ گئی اگلے عذاب حالے پتہ نہیں کہڑے کہڑے آؤ گے منکا پہلا ڈگے حضور نے فرمایا منکیاں من کے بدلے نہیں رکھے سکول پڑھ دے پڑے لگ نہیں سکتے پرلے اویلیبل آسا امید ہاں پتہ نہیں کی آس ہونی ہے ہم لگیں گے لگ کر پھر جو بھی ہاتھ لگے گا لے جا پتا نہیں آشا تھا ہم لگیں گے پھر لگ کر جو بھی لگے گا لگ میں قرآن حدیث چور چڑ پیش کرنا میں میں اس زمانے دے کتبا کی بھی گل کرنا رب دے بلیا دی گل سمجھی میری گل آم نہ سمجھی دنیا, دنیا کنارے پہ کھڑی ہے وہ بھی ملاپ کرتے تھے لیکن جدو دشمن بنے بچی بچے نہیں رب یورا پالے سن زیادہ زیادہ ملازم سن سن گورنمنٹ ہاں جی ہوں امداد پہ میں کس آل مو یہو ہی فوج یہ حکومت امریکہ برطانیہ کافرانہ رل کے ساتھ لاکھ افغانستانی بمبا دلے مراد اتے تو قوم امداد نہیں گلی کن گلیا اراق کھلے قبلی مرد دے تھلے جڑے مرائے بلے بندے نے وہی گلا امریکہ ہاتھوں مارے تو فوج ہاتھوں مرا جہاں رب مارے آ گیا فکر پہ امریکہ کوئی امداد نہیں دے رہا وہ کافر کرگل دل دلیا بڑھ تیار نہیں دے رہا جی امداد دا انسانیت کا جنہوں ہاتھوں لکھان تھلے مار ہے بال باسو اللہ مسلا تھلے سار دس مسلماناں مسلمانوں فکر ہدایت اپنے آداب کو بچا مینو ایک گاندہ چشتی آچ گیا باقی پتر کوئی پتا نہیں سو اللہ وڈے آداب سے چھڈیا ہو ہاں کیونکہ دار پائی کے تقریبا LAM SHAMAY BADH ME HIDAYET PEHLA يا قنا موي ربنا نستعين سرنا سبحانه سرنا ربنا نورنا مولانا ربنا غير الممدوب عليه اللهم آمين غير الممدوب عليه اللهم آمين غير الممدوب عليه اللهم آمين غير الممدوب عليه اللهم صل الله على